فليتفضل مشكورا هو ما أتوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين المبعد عزيز صافيو والدوستو هم جس مسلح فراق حيار دائت اس مسلح کو دوبارہ سے اختصار کے ساتھ میں اس کو پڑھتے ہوئے گزروں گا اور چونکہ بعض ساتھیوں نے کل بھی اشارہ کیا تھا ایک سوال کا اور ابھی بھی وہ سوال دوہرایا گیا ہے وہ سوال اصلا اس کی نہ بھی کیا جاتا تب بھی وہ سوال یہاں آنا تھا اس کی شرح آنی تھی کیونکہ میں نے کل آپ حضرات کو جو بدعات کے ظہور کا تسلسل بتلایا کہ کس کس وقت میں کس کس طرح سے بدعاتیں ظہور پذیر ہوئی اور ان کے نتیجے میں کون کون سے فرقے بنے اس کا مقصد یہی تھا کہ وقتاً فوقتاً اس کتاب میں, میں ایسے مسائل آئیں گے جہاں ہم مسائل کی شرح میں ان اس مقدمے کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ ہمیں پتا رہے کہ کون سی بدتیں کس وقت اٹھیں اور ان بدتوں کی سیچویشن اور ان کی حقیقت کیا چاہیے کل بات چل رہی تھی امام بر بہاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بسلوات القم سو جائزہ تم من منسلح کا پانچوں وقت کی نمازیں جائز ہیں کہ تم پڑھو ہر اس انسان کے پیچھے جس کے پیچھے بھی تم پڑھ رہے ہو یعنی ہر مسلمان کے پیچھے پنج وقتہ نماز با جماعت پڑھنا جائز ہے یہ اصل اصول ہے اہل سنت والجماعت کا اس کو بہت ہی دھیان سے سنیں اس وقت موجودہ زمانے میں اس اس, اس مسئلے کے متعلق کافی اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے کہ ایک مسلمان بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کی, کی, کے پیچھے نماز پڑھیں کس کے پیچھے نہ پڑھیں تو ہمیں اسی سے استدلال کرنا ہے اہل علم اور صلاف کے مذہب سے ہی استدلال کر کے پتا لگانا ہے کہ کس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی کس کے پیچھے نہیں سلف کا اصول ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے یہ اصل ہے یعنی آپ مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھنے آتا ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھی ٹھیک اسی عبارت کو دوسرے علماء جسم امام تحری نے کہا کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں نماز پڑھنے کا ہر نیک اور بد مسلمان کے پیچھے بد سے مراد یہاں پر وہ امام ہے جو یا تو بلاتے خود سلطان وقت ہو یا والی وقت ہو اور اس میں کسی طرح کی بدی پائی جاتی ہو فشق پایا جاتا ہو اپنے بڑے منصب کی وجہ سے یا تو وہ قتل کرنے والا ظلم کرنے والا حجاج بن یوسف کی طرح ہو حجاج بن یوسف نے کتنا ظلم کیا قتل کیا بے گناہوں کو تو صحابہ اکرام نے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے تو مراد یہ ہے کہ اسی لیے جب صحابہ نے پڑھی تو اسی سے استدلال کیا علماء امت نے جو صحابہ اکرام کے ہی طریقے پر یہ مسئلہ کہ سلق متسلسل چلا آ رہا ہے سلف نے استدلال کیا کہ ہر نیک اور بد امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اب اس میں یہ اصل ہو گیا اصول اور قاعدہ کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھا گیا ہے اب اس میں سے کسنا کس طرح کیا جائے گا کون سا مسلمان جو ظاہر طور مسلمان ہے لیکن اس لائق نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے اس سلسلے میں میں نے بتایا کہ اس زمانے میں بہت ساری بدتیں وجود پذیر ہو چکی تھیں لیکن ساری بدتوں میں سب سے زیادہ خطرناک بدت جو تھی وہ جہمیہ کی تھی جہمیہ کے ہر قول میں جو جو ان کے اقوال تھے جو جو ان کے ابرز مسائل تھے ہر مسئلے کی انتہا تعطیل شریعت تک پہنچتی تھی اسلام کو ختم کر دینے اور اسلام کو ختم کر دینے اور ملیا میٹ کر دینے تک پہنچتی تھی میں نے کل مثالیں دی اس کی علماء نے سلف کی بڑی جماعت میں جہمیہ کی بال اس کی کہ جہمیہ کو پار ہے حالانکہ سارے صرف نے نہیں کی ہے پھر بھی آپ دیکھیں کہ سرف جو ہے این اہل سننا وجما تکفیر کے بعد میں بہت زیادہ محتاط ہیں لیکن چونکہ جہمیہ کا کفر واضح تھا شریف تھا ان کے ہر ہر مسئلے میں چاہے وہ سفات کا مسئلہ ہو چاہے ایمان کا مسئلہ ہو یا تقدیر کا مسئلہ ہو یا قرآن کا مسئلہ ہو یا قیامت کے دن کے متعلق جو احوال قیامت ہیں جنت اور جہنم کے مسائل کا مسئلہ اس ویل کو کو جہنم کا تھا تو اس سارے میں نہ صرف کرنے کی جب دونوں فنا ہو جائیں گے سب تو اس طرح سے یہ سب چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے شریعت کو بے معنی کر دیا شریعت کو لوگوں کی نظروں میں حلقہ کر دیا لوگوں کی حیبت ختم ہو گئی اللہ کی اللہ کے حکموں کی جنت کے رغبت ختم ہو گئی جہنم کا خوف ختم ہو گیا ان کی افکار سے کیونکہ یہ اعتقادی بگتے تھیں تو اعتقاد انسان کا خراب ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا اس وجہ سے سلف کی جماعت نے ایک جماعت نے ان کی تخفیر کی اور سارے مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز قرار دیا سوائے جہمیہ کے ٹھیک اور میں نے آپ کو کیونکہ میں نے کہا کہ سلف کی ہے جماعت نے تکفیر کی سارے سلف نے تکفیر نہیں کی سارے آئما نے تکفیر نہیں کی اسی لیے آئماں میں اختلاف ہو گیا کہ کیا جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو میں نے کل بتلایا شیف الاسلام ابن تعریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں مجنو فتح خاص طور سے اخوار نقل کیے ہیں علماء کے تو کہا کے کہ کیا جہمیا کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں میں نے کل بتلایا تھا آپ لوگوں کو کہ فقہات اور آئمہ میں جمہور آئمہ یعنی اکثریت آئمہ کی ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز قرار دیتی ہے خصوصا تمام علماء شاہیہ تمام علماء حنفیہ کے نزدیک جہمیہ کے پیچھے نماز ہو جائے گی رہی بات علماء مالکیہ اور علماء حنابلہ کی تو ان کے یہاں دو قول ہیں مالکیہ کے یہاں بھی دو قول ہیں دو روایتیں ہیں اور حنابلہ کے یہاں بھی دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق نماز ہو جائے گی اسی وجہ سے یہ جمہور بن گئے جو کہ وہ دونوں دونوں کو جو ہیں شافعیہ اور حنابلہ کے اس سے قائل یہاں جائز ہو جائے گی اور مالکیہ کی کا بھی قول کال بھی اس لیے مالکیہ کے, کے بھی بہت سارے کو کہا یا ایک جماعت کو کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے حنابلہ کے بھی علماء کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے دوسرا قول مالکیہ کا اور حنابلہ کا یہاں مالک شمام احمد حمبر سے روایتیں ہیں اسی لیے ان کے علماء کے پاس دو کال ہوتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز کو دوہرانا پڑھے گا اگر پڑھ لیا آپ نے اگر اب اس میں اس مسئلے سے پہلے آپ یہ جانیں کہ یہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا مسئلہ اصل میں اس وقت ہے جب آپ کے پاس اختیار نہ ہو مسجد کا یعنی آپ کے پاس صرف وہی مسجد ہے جس میں جہمی امام ہے اگر آپ کے پاس اتفاق سے محلے میں یا تھوڑے دور کو جا کر کے ایک ایسی مسجد ہے جس میں سنی امام ہے اہل سنہ کا کوئی امام ہے جو جہمی نہیں ہے اور جو اس طرح کا بگتی نہیں ہے اور سنی امام ہے تب آپ وہیں جا کے پڑھیں گے لیکن اگر آپ کے پاس سوائے اس کے پیچھے پڑھنے کوئی چارہ نہیں ہے تو شریعت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور اس شریعت اس جماعت کو جو واجب کرتی ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں شریعت میں اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ ابھی آئے گا آگے جو بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا اس کو ساحل بگڑتا ہے جب جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا شیخ خبر بہاری نے اس کو ساحل بگڑ رہا ہے ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ اس لیے بھی ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی ہے اب اگر ہمارے محلے میں جہاں ہم رہتے ہیں شہر میں یا اپنے دور دور تک کے علاقے میں ہمارے پاس مسجد ایسی ہے جس کے اندر جہمی امام ہے اس حالت میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں جمہور کو کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی بعض کو کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی انہی میں سے شیخ بربہاری بہاری بھی ہے جو کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی نماز عید صلاح کا شیخ نے کہا, کہا کہ اگر تم نے اگر نہیں ہے کوئی امام اسی کے پیچھے پڑھنا تو پڑھو لو تاکہ تم جو ہے جماعت کا اور بدعت کا تو کی تو مت نہ لگے بلکہ اس میں اور بھی مسائل ہوتے تھے اس زمانے میں خاص کر جواسیس لگے رہتے تھے اور آج, آج کل بھی اس طرح کا ہوتا کوئی مؤثر شخص ہو اور وہ جا کر کے کسی مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس کے متعلق سوال ہو جائے گا کہ بھائی آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں کہ آپ تقسیم کرتے ہیں کہ سب کو کافر ہمیں غلط سمجھتے ہیں اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو اس لیے جو ہے اس زمانے میں بھی خصوصی طور پر اس طرح کا ہوتا تھا تولما تو کہتے تھے کہ نہیں آپ جا کے نماز پڑھو لیکن آپ جو ہے بعد میں دوہرا لو اگر بندہ جہمی ہے آج کے زمانے میں اب اگر ہم دیکھیں تو جہمیاں کون ہیں میں نے کل بتلایا تھا آپ لوگوں کو کہ امام بربہری تک کے زمانے میں امام بربہاری کا انتقال تین سو انتیس میں ہوا ہے ٹھیک اس زمانے میں اشعری اور معذوری فرقہ وجود میں نہیں آیا تھا لیکن یہ افطار ابھی پھیلی ہوئی تھی اور شروع ہوئی تھی کیونکہ دو سو بیالیس میں عبد اللہ بن سعید بن کلاب کا انتقال ہوا تو تقریباً نبے سال ہوئے تھے ان ابھی ان کی افطار کا فرقہ نہیں بنا تھا کیونکہ امام ابو الحسن شہری کا انتقال ہے اور 329 میں امام دو دونوں معاصر ہیں ان ان کے کے بعد ہی ان کے اور تین سو ان کا فرقہ اور ان پھیلی اور پھر فرقہ وجود میں آیا بات آ رہی ہے اس لیے ان کے زمانے تک اور عبدالربی سعید کے زمانے تک لوگ دو فرقوں میں تھے یعنی دو جب بڑی جماعتوں میں ایک اہل سنت والجماعت اور دوسری اہل بدعت کی جماعت اہر الحبا اور اہل بدت کی جس میں یہ سارے شرکے تھے محتاص الجہ اور جتنے بھی قدریا مرجیہ جتنے سب تھے اور رافظیا جتنے یہ اہل بدت شمار ہوتے تھے ان تمام اہل بدت میں اب ہوا یہ کہ جب عبداللہ اللہ نے درمیان تقریب دے دی تو آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف کی چیزیں اچھی لگ رہی ہوں اور انسان دونوں میں تقریرہ دے پا رہا ہو عام پبلک یہ سوچتی ہے کہ بھائی کتاب و سنت کے نصوص کو پکڑ کے رہنا بھی واجب ہے دوسری طرف عقلی اور علوم کا انکار بھی کرنا مناسب نہیں ہے تو پبلک حیران رہتی ہے بسا اوقات لیکن جو بندہ تصدیق دے دے ظاہر طور پر ہی صحیح تو پبلک اس کو اچھا سمجھتی ہے اسی لیے عبداللہ بن سعید بن کو کی اس فکر کو پبلک نے عام لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اچھا سمجھا اور اسی لیے ان کے جو بعد میں ان کے شاگرد اور ان کی فکر کو لے کر بڑھانے والے ابو الحسنہ شریف رحمہ اللہ اور ابو منصور مادری بھی بغیر یہ لوگ آئے ان کی وجہ سے پب... سا اسی لیے پورے عالم اسلام کے اندر اکثریت اشاعرہ اور ماتروجیہ کی ہو گئی کیونکہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا نہو طبقنا العقل والنقل العقل والنقل نق یعنی ہمارے ساتھ عقل بھی ہے اور نقل بھی ہے اور اہل سننا کو انہوں نے یہ اس زمانے میں بے چارے اہل سننا پھر وہ چھٹکے محدود طبقے میں رہ گئے محدود لوگ رہ گئے اب ان کی ان کا محاذ ان کے ساتھ کھل گیا اہل سننہ کا ان لوگوں کے ساتھ میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہمیہ کی جو فکر تھی انکار صفات تو انکار صفات اور اسلو سفات کا جو انکار تھا یہ مسئلہ موڈیفائی ہو کر کے ان کے پاس آیا اشائرہ کے پاس کہ انہوں نے بال صفات کو مانا اور اکثر صفات کی تعبیر کر دی تو یہ اصلا شبہ جہمیا ہی کی طرف سے آیا ہے اور جہمیا کی ایک فکر تھی تقدیر کے مسئلے میں جبر تو اشائرہ کے یہاں جبر بھی آ گیا یہ بھی جبر کے قائل ہیں بندے کی قدرت کے مو... کہتے ہیں بندے کے پاس قدرت ہے کام کرنے کی لیکن قدرت غیر مؤثرہ ہے ایسی قدرت جس میں کوئی اثر نہیں ہے تو اب یہ قدرت کا ہے پھر کیا قدرت ہے اس کے پاس یہ ایسا مذہب کا خیر لطیفہ ہے کہ ساری پوری تاریخ میں لوگ اس کو جب پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں اس کال کو تو ہر, ہر انسان اس پر ہنستا ہے کہ بندے کے پاس اگر میں کب اٹھا رہا ہوں میرے پاس قدرت تو ہے لیکن میری قدرت جو ہے غیر مؤثر ہے تو یہ کب کیسے اٹھا کس نے اٹھایا پھر یہ کب کیسے اللہ نے اٹھایا تو پھر اس کا مطلب میرے پاس قدرت ہی نہیں ہے جب میری قدرت غیر مؤثر ہے تو میری قدرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اسی لیے جب جس طرح جہم نے کہا تھا کہ بندہ مجبور محض ہے اپنے ارادے پر اپنی قدرت پہ سب کچھ اللہ کرتا ہے یہی بات انہوں نے ماڈیفائی کر کے انہوں نے اپنائی جس طرح سفات کے مسئلے کو ماڈیفائی کیا انہوں نے سب کا انکار نہیں کیا کچھ کو ثابت کیا اور بقیہ کو اس کی تعبیر کر دی تو ہے تو وہ ایک ہی شبہ تو اسی طریقے سے جبر ان کے پاس وہ شبہ آیا اور مسائل ایمان میں اور عمل کے مسئلے میں اہل سنت نے مرجیہ کے خلاف ایک محاذ کھولا تھا اس میں مرجیا کے تین بڑے فرقے تھے کل میں نے بتایا تھا کہ ایک تو تھا مرجیت الفقا کا سب... یہ امام ابو ابونیفا اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے یہ مرجیت الفقا کہلاتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ایمان زبان سے اقرار اور دل کے اعتقاد کا نام ہے <coughs> عمل ایمان میں نہیں ہے جہن بن سفان نے کہا کہ ایمان معرفت قلبی کا نام ہے زبان سے اقرار بھی ضروری نہیں محمد بن کررام سجستانی نے کہا کہ جس کے بعد فرقہ کرامیہ گرو میں آیا کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام ہے دل کے اعتقاد کی بھی ضرورت نہیں اور عمل تو کسی کے یہاں بھی نہیں ہے یہ تین بڑے بڑے مرجا کے فرقے جہاں کے مرجا کے اور بھی فرقے ہیں وہ غیر معروف ہیں لیکن ان کے ان کے پاس بہت زیادہ تمیوزی تھا فروئی کچھ اندرونی مسائل انہوں نے اس طرح سات کیے تھے مراد یہ تھی کہ ان تینوں فرقوں میں سے امام ابو الحسن آشاری رحمہ اللہ نے جہم بل سفوان کے قول کو اختیار کیا یعنی ایمان محمد ہے لیکن امام ابو ابوالحسن عشانی کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے مسئلے کو اختیار کیا کہ ایمان جو ہے قول اور ایک اور اعتقاد کا نام ہے لہذا یہ فکر بھی مرجیا اور جہمیہ ہی سے منتقل ہوتے ہوئے ان کے پاس آئی تو پتا یہ چلا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے یہاں مجموعی طور پر جہمیہ کی بڑی بڑی بداعتیں ان کے یہاں آ گئی اور قرآن کے مسئلے بھی لیجئے انہوں نے قرآن قرآن کو کیا کہا کلام نفسیم رہا ہے انہوں نے قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ کلام کلام نفسی ہے یعنی اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے بس اللہ کے نفس میں جو معانی ہوتے ہیں ہم جیسے ہمارے آپ کے آپ کے دل میں کچھ مہانی ہوتی نہیں اسے بولنے سے پہلے پھر آپ اس کو بولتے ہیں زبان سے آواز اور حروف کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام نفسی کی وحی کر دیتا ہے جبریل کی طرف اور جبریل اس میننگ کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں بیان کر وہی وہ معنی معنی واقعی تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہو گئے تو یہ بھی قرآن کے بعد میں بھی اصل میں جو ہے جہمیا والا ہی کال ہے ہو گیا ہے شکر بدل گئی ہے اس کی سمجھنے کی نہیں تو اس طرح سے عشاعرہ اور کے یہاں جہمیہ کے سارے عقائد بدل کر کے تبدیل ہو کر کے کسی نہ کسی شکل میں آ جاری. اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ چیف نے تیزہ اللہ ان کو جگہ جگہ بسا وقت جب شدتیں اس میں ہوتے ہیں کسی مسئلے میں اور رد لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جہنی قرار دیتے ہیں اور میں نے کل کتاب کا نام بتایا تھا کہ بیان تلوی سلجہ یہ اصل میں ابو بکر فخر الدین راضی فہر الدین راضی کی تصیص التقی کتاب اس پر رد لکھا ہے امتحمیہ نے اور اس کا نام رکھا بیان تلوی سلجہمیا تو جہمیہ کون مراد اس سے کون ہے یہاں پہ اصلم عشاعرہ مراد ہے تو عشاعرہ اور ماجویہ جو آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ اپنی اصل بنیاد اور بنیاد عقائد کی بنیاد کے اعتبار سے جہمیہ ہی ہیں جہمیہ کے وارث ہیں ٹھیک اب مجھے آپ لوگ یہ بتلائیے کہ جب سلف نے جہمی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا یا اختلاف کیا تو جہمیا کی بو جہاں جہاں پائی جائے گی ظاہر سی بات وہی حکم وہاں بھی ہوگا ٹھیک تو بدرجہ اولا ان پر فٹ ہوگا لیکن ہم اس کو اسی طرح سے فٹ کریں گے جیسے کہ اصل جہمیا کے متعلق سارے سلف کے درمیان دو قول ہیں اور یہ دو قول متعارض نہیں ہے دونوں میں تکلیف دینا ممکن ہے یعنی پہلے نمبر ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح سلف نے جہمیا کے پیچھے نماز پڑھنے سے بعض نے منع کیا اور اکثر میں جائز ہو جائے گا یعنی اصلی جہمی کے پیچھے حالانکہ ان جہم اس جہمی, جہم کے نزدیک اور مدضلہ بھی جامعہ آئی تھے اس زمانے میں موتزلہ اور جہمیہ کے نزدیک کتاب و سنت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی سب کو انہوں نے زنی قرار دے کے بے یعنی بے حجت اور بے معنیٰ قرار دے دیا تھا لیکن اشاعرہ اور معصومی بیا نے قرآن کی نصوص کی کتابوں نصوص کی تعظیم کی تھی اور آجمین کیا قرآن و سنت کی تعظیم ہے آج جب ہم آپ آپ جا کر کے تفریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح بخاری پر امت کا اجماع ہے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوتے تو کون قبول کرتا آپ کی بات جا کے واقفہ کہیں ایران میں جا کے بیان کیجیے کہ جو ہے صحیح بخاری کے کوئی قبول کرے گا وہ جانتے بھی نہیں کہ صحیح بخاری کیا چیز ہے تو ہمارے یہاں کے معتولی اور عشائیہ اس بات میں ہمارے ساتھ متفق ہیں کتاب و سنت کی تعظیم میں جب آپ کتاب و سنت لفظ بولتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے ان کو ان کو نفرت نہیں ہوتی اس لفظ سے اسی لیے ہماری دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ لوگ قبول کریں کیونکہ ان کے یہاں مٹ ہے جملہ شملہ مجموعی طور پہ ابتدائی طور پہ کتاب و سنت معظم ہے محترم ہیں قابل قابل تعظیم اور قابل اخذ ہیں باسمتاری کی نہیں آ رہی ہے تو یہ لوگ اس اعتبار سے جہنی سے بہت زیادہ مختلف ہیں اور سنت کے قریب ہیں اور شیخ وصینہ نے بار بار مختلف جگہوں پہ کہا ہے سزارا میں بھی اور مختلف اداروں میں کہ یہ لوگ ان کے یہاں جتنی سنت ہے اس اعتبار سے ان لوگوں سے محبت کی جائے گی جتنا ان کے یہاں سنت کی قربت ہے اور جتنے بھی فرقے ہیں جتنے بھی فرقے ہیں جن, جنہوں نے صفات کا انکار کیا انحراس کیا سلقی منہج سے ان میں سب سے زیادہ معطروبیا ہی ہیں سلق کے باقی تمام فرقے اباد ترین ہیں باسم یارک نے ایسی صورت میں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جہمیا کی افطار سے بچ نہیں سکے ان کے پاس جہمیا کی افطار ہیں اب جب سلف نے سلف کی ایک اجتماعی طور پہ یعنی اگر ہم دیکھیں تو جمہور صلف نے جمہور علمائے سلف نے اصلی جہمیا کے پیچھے نماز پڑھنا جائز قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ لوگ جن کے یہاں کچھ جہمیا کی بو پائی جاتی ہے جہمیا کے عقائد مختلف شکل بدل کے پائے جاتے ہیں اور ان کے یہاں جامنے سے زیادہ اس بھی پائی جاتی ہے تو ان کے پیچھے بدل جا اولا جائز قرار دیں گے منطقی استدلال ہے کہ نہیں صحیح اس پہ اعتراض ہو تو بتائیے گا لیکن وہ سلف جنہوں نے جیسے امام بہاری یا حنابلہ کا مختلف ہی کال جنہوں نے کہا کہ جہمیہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو وہ کہیں بھی جہمیہ کی بھو پائیں گے تو اس کو جائز نہیں قرار دیں گے باس میں آئی اب پتا یہ چلا کہ اشاہرہ اور معصوریہ کے پیچھے نماز پڑھنا سلف کے اقوال کی روشنی میں جمہور کے قول کی روشنی میں جائز ہے اور بعض سلق کے اقوال کی روشنی مذہب کی روشنی میں جائز نہیں ہے اب ہم اسے تفریح واقع پہ کیسے دیں گے ہمارے یہاں جو اشارہ مادریدیا ہمارے ملکوں کے سارے عوام سوائے لیڈیسوں کے تقریباً یا قادیانیوں کو چھوڑ دیجئے اور رافدہ کو چھوڑ دیئے سارے عوام جو ہیں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یہ اشارہ مادیا ہی ہیں ان کے پیچھے جمہور صلف کے قول کی روشنی میں نماز پڑھنا جائز ہے بازے سلق کے قول کی روشنی میں نماز پڑھنا جائز نہیں اب اس ان دونوں قولوں کو ہم تکلیف دیں گے اور پھول در کے بعد میں ابھی پڑھوں گا یہ ایک بھائی سو رہے ہیں ان کو جگائیے ذرا علم لوٹا جا رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں لوٹ لیا سب لوگوں نے ہاں شیخ کی بزباری کی گاڑی چھوٹ رہی ہے میں بھی یہ کتاب جو میرے پاس شیخ ربی بن حادی متفری حفیظ اللہ کی شرح ہے اس میں سے بھی تھوڑا سا پڑھوں بتا کہ یہ مسئلہ فائنل کلیئر ہو جائے اس میں تسبی کیسے دی جائے گی تصوی کیسے دی جائے گی کہ جن سلف نے یہ کہا کہ نماز پڑھنا جہمیا کے پیچھے جائز ہے مجمور نے انہوں نے دراصل ایک عام جہمی مراد لیا جو ہمارے لیے مستور ہے دیکھیے چونکہ ان کی ابدتیں اپائبی ہیں تو دل میں عقیدہ ہے لیکن ایک بندہ ہم پہنچے مسجد میں ہمارے مولے کی مسجد ہے ہم ایک امام تو ہے وہ لیکن ضروری نہیں کہ وہ بندہ بتاتے خود کو دعوت پس پس پس پس اپنے مذہب کی دعوت دینے والا یا اہل سنا کے خلاف کھڑا ہونے والا یا اپنی بدعت کو سب کے سامنے اعلان بیان کرنے والا ہو بلکہ ایک عام بندہ ہو سکتا معروف ہے کہ یہ جہمی لوگوں میں سے ہے یا جہمیوں کے شاگرد ہے یا جہاں خاندان سے ہے مسناج ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جو ہے یہ ریلوی تھا مشت ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیا نام ہے جو ایک عام سا بندہ ہو جہمیا کا مستور ہار ہو ابھی ہمارے لیے وہ ظاہر نہیں ہوا بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ مجھے جہمیا کی ہے ایسے بندے کے پیچھے نماز جائز ہے یہ مراد ہے سلف کی جنہوں نے جہمیا کے پیچھے نماز جائز قرار دی کہ جو مستور الحال ہے مستور مانا چھپا ہوا اس کی حالت ابھی چھپی ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے کیا کیا بدعتوں کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن چونکہ معلوم معروف ہے کہ یہ جہمی ہے جہمی خاندان سے یا جامع فرقے سے ہے تو اس اتنا صرف مجمل طور پہ پتا ہے مختصر حال پتا ہے اس کا تفصیلی حال پتا نہیں تو ایسے بندے کے پیچھے نماز ہو جائے گی جمہور کے نزدیک اور جنہوں نے کہا نہیں ہوگی ان کے قول سے مراد وہ جہمی ہے جس کا حال پتہ ہو ہم کو جو معروف ہو امام ہو لوگوں کا اپنی ان بدعتوں کی تداوت دینے میں مناظمے کرتا ہو کتابیں لکھتا ہو کس کی اس کی تخلیق آپ ایسے دے لیں مثلا ہمارے یہاں کے بریلوی دیوبندی بریلو کو لیجیے یہ بھی اشاری ماتور جہمی ہے ان میں کا ایک عام سا بندہ کسی مسجد میں گئے عام کہ بندہ وہ بستور رساد ہر ہاں معلوم ہے کہ یہ مسجد بریلیوں کی ہے لیکن اس بندے امام کون نہیں جانتے اس کے پیچھے نماز آپ کی ہو جائے گی جمور کے قوم کی روشنی لیکن ایک بندہ جو معروف ہے پائر القادری ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ زلال ہے. امامت کے, یہ زلالت کے امام ہیں ایسے لوگ جا, ان کی جیسے وہ لوگ ہمارے یہاں آن, ان کے ایما اصحاب ہمائم ہیں جو لوگ نہ صرف بدعت کی دعوت دیتے ہیں بلکہ ان پر ان, ان کے لیے تقریر کرتے ہیں اس کی قانون سازی کرتے ہیں دلیلیں لاتے ہیں ان پر مناظرے کرتے ہیں اور اہل سنت کے خلاف عداوت اور جنگ کا اعلان کرتے ہیں ان آئینہ کے, کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے پڑھ لی اور آپ کے محلے میں انہیں کی مسجد ہے تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد دو بلائیں گے جیسا کہ امام بربہاری فرماتے ہیں بات سمجھ آئی یہ ایک منٹ یہ مختصر طور پہ صلاق کے اقوال کے درمیان تطبیق ہے اب جو میں نے کہا ہے اس کے متعلق میں شیخ ربی کے الفاظ پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو سن لیں اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے شیخ ربی پر ماتا کہ تم شروع میں شیخ نے جب اس, اس مسئلے کی وضاحت کی تو شیخ نے کہا کہ سلاد با جماعت نماز پڑھنے کی پر شیخ نے کلام کیا کہ اسلام میں نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا حکم ہے بار نماز پڑھنی چاہیے پھر کہتے ہیں کہ خَلْفَ اہل الْبِدَعِ پھر مصنف نے اہل بدت کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ چھیڑا وسطنا الجہمیا کا فقط اور صرف جہمیا کو مستثنا کیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی باقی تمام اہل بدعت کے پیچھے ہو فرماتے ولن یا سفنے انہوں نے رواف کو بھی مستفن نہیں کیا نہ خوارج کو نہ مرجیا کو نہ قدریہ کو نہ ان کے علاوہ کسی بھی بدتی کو یہ نہیں کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بلکہ صرف جہمیہ کو کہا کہنا کہ بس سلق الفاظ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بدتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے ڈرایا کرتے تھے منع کرتے تھے اذا امام من السنة, اگر امام اہل سنت میں سے کوئی امام پایا جائے دہیں جب اہل سنت میں سے امام پایا جائے تو پھر جو ہے ان کے نماز نہیں پڑھنی ہے فائضہ امام من اہلِ, سنت جب امام اہل سنت پایا جائے فلاطل متدح تو مقتد بدتی کے پیچھے نماز مت پڑھو کائنہ من کا کوئی بھی ہو چاہے وہ مستنا ہو یا نہ ہو سمجھ میں اگر تم نہ پاؤ سوائے بدتی امام کے تمہارے محلے میں ایک ہی مسجد بدتی امام ہے فصلی ورا تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو پھر فرمایا دلیل کیا فقد کیا نا ابن یوسلی ورا المختار ابن عمر رضی اللہ عنہ مختار بن نبی عبید فقتی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یہ مرحد انسان تھا کب پڑھتے تھے جب عبداللہ بن زبیر اور اس کے درمیان میں سلح ہو گئی تھی اور حج کا امام ایک دن یہ نماز پڑھاتا تھا اور ایک دن عبداللہ حج میں تو عبداللہ بن عمر نے مختار بن ابھی سقافی کے پیچھے نماز پڑھ لی لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو بندہ بھی مجھے کہے گا حیا تجھی مجھے اس نے نماز کے لیے حکم دیا میں نماز پڑھنے آگے اس کی پیدد اس کے ساتھ ہے میرے, میرے ساتھ بات سمجھائی اچھا فرمایا کہ ابن عمر مختار نوید کی پیش نماز پڑھتے تھے قبل اس کے کہ اس کا معاملہ ظاہر ہو یعنی اس نے شروع میں بدتیں ظاہر کی تھی بعد میں وہ الہاد نبوں سے دعویٰ کر دیا تھا تو الہاد کی بات تو اس کا پھر مسئلہ آیا ہی نہیں نماز پڑھنے کا یہ نماز پڑھنے کا واقعہ الہاد ظاہر ہونے سے پہلے کا ہے لیکن بگتے بدت ظاہر ہو چکی تھی اس کی شروع سے ہی لیکن زہارت بدایت اس کی بدت ظاہر تھی الحاظ ظاہر نہیں تھا قبل آئیے ادھارا الحاد ہوں دیکھیے ظاہر ہونے سے پہلے اس کی بدت ظاہر تھی اور بدت کی حالت میں حج میں نماز پڑھی تو ابن نے نماز پڑھی اس کے پیچھے وکینا الخارجی نجدہ بن عمر ایک, ایک, ایک, ایک خارجیوں کا امام تھا نجدہ اسی کی طرف نجدا کے نام سے ایک ہے اور خوارج کا اس کے پیچھے بھی ابنوبر نے نماز پڑھی ہے آئی؟ تو اس, اس کے پیچھے پہنچا جائے تو ابن اوبر نے کہا کہ حیا سلا کا میں آ گیا اس نے اور یہ کہتا کہوں کہ کو مارنے کے لیے میں کبھی نہیں آتا اس نے نماز میں آ گیا اسی پیچھے اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ لما ثار علی المجرمون جس وقت حید عثمان کی پر لوگ مجرموں نے بلوائیوں نے اب حملہ کیا اور ان کے او مدینے پر قابض ہو گئے فی مسجد رسول مسجد النبی کا امام انہی باغیوں میں سے ایک بندہ تھا کوئی بھی امام تھا انہی خوارجوں اور باغیوں میں سے لو عثمان محصور اور عثمان رضی اللہ عنہ محصور سے امام تو اصل وہ تھے لیکن وہ گھر کے اندر محصور تھے۔ فقال كيف نصلي وراء هؤلاء وہ امام ہے عثمان کے پاس ہے کہا امیر المومنین ہم ان, ان باغیوں اور ان ظالموں کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں قال الصلاه احسن ما يعمل الناس فاذا فا احسن الناس فاحسن فا معهم عثمان نے کہا نماز پڑھو یعنی مطلب سب سے احسن عمل یہ ہے لوگوں کا رکشا عمل کرو تم بھی ان کے ساتھ رکشا عمل کرو اس کے بعد تھوڑا اور ہاں پھر دیکھیں فصلات رکھ جماعت کی نماز چھوڑی نہیں جائے گی یعنی جماعت نہیں چھوڑنا آپ کو ان احسنوں فلاکم اگر لوگ اچھے ہیں اور اچھا عمل کرتے ہیں تو تمہارے لیے ان کی اچھائی کا فائدہ ہوگا وَإن اور اگر وہ برے ہیں اپنی بدتوں میں مبتلا ہیں یا کس کو خجور میں تو ان کی برائی ان کے اوپر ہے لاکن و اللہ اب شیخ کہتے ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے الجہمی جہاں تک بات جہمی کی ہے خاص کر ہمارے زمانے کے جہنی جو ہیں فن ہوں فل عالم اسلامی کیونکہ عالم اسلام میں الشاعر تو جہمی اشاعرا اور ماتوریدیا جو ہیں وہ جہمیا ہے آج ہم عالم اسلام میں آج کے زمانے میں ٹھیک المساجد لیکن مسجدوں کے امام بھی تو وہی ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں پورے عالم عرب کے اندر مصر میں سوڈان میں عراق میں شام میں اور پورے افریقہ میں چلے جائیے اور ہمارے ملکوں میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے آشری ہیں انڈونیشیا والا سب اشری ہیں لوگ انڈونیشیا میں ہر جگہ ہمارے ملکوں میں اور ہی اصلم جہمیہ ہیں اور یہ لوگ امام ہیں مساجد کے فریضہ سلا اہم اگر ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے تعطلت سلا جماعت تو نماز با جماعت جو ہے معطل ہو جائے گی چھوٹ جائے گی شیخ فرمائیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کے اوپر ان کا گناہ ہے باسمن جاری کی نہیں آ رہی ہے یہ بات کس کی ہو رہی ہے عمومی کی ہو رہی ہے جو کہ جمہور سلف کا مذہب ہے شیخ ربی کی یہ بات پڑھ رہا ہوں میں پھر فرماتے سنتی جب ہم اہل سنت کو پا جائیں کہیں پر مسجد اہل سنت کی اسماعیل بھائی جاگی آپ جیسے لوگ سوئیں گے تو پھر کیا ہوگا فرمایا جب ہم اہل سنت کو پا جائیں فلانت تو ہم نہیں نماز پڑھیں گے مگر صرف اہل سنت کے ہی پیچھے بشاید اب یہ کہتے ہیں اب آپ ایک مسئلے پر جائیے اب مسئلہ رہے گا اس خاص بندے کا جو جس کو ہم جان رہے ہیں یا جس کے بدف مالوں میں فرمایا فعیدہ جب ہم اس جہمی پر جو بریلوی ہو یا دیوبندی ہو جو بھی جہمی معتریدی ہوگا جب ہم اس جہمی پر حجت قائم کر دیں یعنی الحجة یعنی کہ ہم نے اس پر حجت قائم کر دی مرل مکف اس تکفیری کام کے سلسلے میں جو تکفیری کام یا کفریات یہ لوگ اللہ طلفی ہا جہمیا جن کفریات میں یہ جہمیہ عام طور پہ واقع ہوتے رہتے ہیں جب ان کفریات میں سے کسی بھی کفری عمل پہ ہم ان پر حجت قائم کر دیں اذا قمنا کمنا حجا جب ہم ان پر حجت قائم کر دیں وہ اثر حاض المل مقفر اور اس کے باوجود یہ لوگ اس تفریحی کفری کام پر اسرار کرے رہے جمے رہے ہیں سعین نومی تو ایسی حالت میں یہ لوگ ان کی تکفیر کی جائے گی ولا کا اور ان کی پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی خلاصہ رنگ میں آ بس یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ریلوی ہوں یا دیبندی ہو جو بھی پانچ ریدی اور اشاری لوگ ہیں عمومی طور پہ یہ لوگ ان کے یہاں جو ہے کچھ لوگوں میں تو بہت زیادہ کفریات کچھ میں چھپی ہوئی کفریات ہیں لیکن ہمیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کسی نئی ایک اجنبی جگہ میں کسی شہر میں ہم گئے اور وہاں پر مسجد نہیں کی تھی تو ہم نماز پڑھ لیں گے ہماری نماز صحیح ہے چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو کیونکہ شیخ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ, یہ تمام جامعہ اور اور ماتردیا کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ اور شیخ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کو فریات میں مبتلا ہوتے ہیں شہر نے بھی فرمایا پھر لیکن اگر ہم نے کسی بندے سے ملاقات کر لی اور ہم وہاں تھے ہم نے کہا ان سے کہ یہ خلا کفری کام آپ لوگ کرتے ہیں یہ کفر ہے یہ شک ہے یہ غلط ہے اس پر ہم نے حجت قائم کر دی ان پر اس کے باوجود یہ اصرار کریں گے اب یہ بندہ خاص ہو جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا ہماری نظر میں کہ یہ بندہ کفری اعتقاد رکھتا ہے یہ کفری کام کرتا ہے اور اس کا دفاع کر رہا ہے اور یہ اس پر اصرار کر رہا ہے اب یہ ایسی صورت میں اس, اس کو ہم کافی سمجھیں گے اس کے پیچھے نماز نہیں کریں گے بات ناگری اب تو کوئی اعتراض نہیں نا انشاءاللہ شاء سوال کوئی اٹھا رہے تھے ہاتھ پیچھے بات گزری کہ شیخ علماء سلف نے سوائے جامعہ کے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی ہے ٹھیک اور اس وقت کے جو جامعہ ہیں وہ صوفیہ بھی وہی ہیں جہمیا بھی وہی ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں لہذا ان تمام مسلمانوں مسلمانوں نے عالم کے متعلق یہ حکم جان لیجئے آپ کہ سارے مسلمانوں کے پیچھے نماز جائز ہے جب تک کہ ہم ان بندوں کے بارے میں عمومی طور پہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی خاص بندے کے بارے میں اس کی کفر کے عقائد کو جان جائیں اور اب اس پر ہم حجت قائم کر دیں اس کے باوجود وہ اس نام آنے اسٹار کرے تب اس کے پیچھے نماز چھوڑیں گے آپ اور اگر پھر بھی پڑھنا پڑے تو آپ پڑھیں گے لیکن دوہرائیں گے نماز کو گھر میں جا کر کے ہو تو گھر میں مسجد موسٹ ہے تو مسجد میں باسنداد نہیں آگے ٹھیک ہاں یہ خوارش کا فرقہ نہیں دیکھے اب یہ تو مسئلہ دوسرا آ جاتا ہے کہ جو ہے کتنے کا ڈر ہے اگر آپ کو اور اس طرح کا خوف ہے مسئلہ یہ کہ ہر بندہ ہجرت قائم کرنے نہیں جائے گا سوال تو مسئلہ یہ بھی ضروری ہے آپ سمجھیں کہ آپ اور ہم جن کا شمار کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ہمیں لوگ جو ہے عامت الناس میں شمار کرتے ہیں ہم ہی جائیں گے حجت قائم کرنے آپ حجت قائم کرنے سے پہلے کسی کو بطور نصیحت کے بڑے ہی لطیف انداز میں آپ سمجھائیں اس طرح سے کہ اتنا برپا پانا ہو لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو کچھ بھی لفظ نہیں سننا چاہتے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اس طرح کے حادثے ہو چکے ہیں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں آپ تو اپنے علما کے ذریعے حجت قائم کروائیں جو معتبر علماء ہیں جن کے پاس جو ہے حد قائم کرنے کا ڈھنگ اور خلیقہ ہے جو بسا مناظرہ کا وقت آ جائے تو اس کو اس کا سامنا کر سکتے ہیں سمجھے کہ نہیں تو اس لیے جو ہے ہر انسان اس کے پیچھے نہ پڑے بس اتنا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے سب سے بہتر بلکہ کہیں پر آئے گا یہاں کہ آپ جو ہے بس حق بیان کیجیے اور چلے جائیے ٹھیک ہے سب سے اچھا طریقہ یہاں کرنا کنفلکٹ کریں گے آپ لوگوں سے جو ہے تو اس سے بلبلا پیدا ہوگا یہ مناسب نہیں ہے ہمیں اپنی دعوت کو بڑے ہی اس نے اچھے انداز میں کرتے رہنا چاہیے اور رہی بات کبھی کبھار مسائل آتے ہیں تو ان کا حل فوری طور پر تلاشا جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ آئے گا ابتدائی طور پہ آپ ایسا کوئی مسئلہ نہ چھڑیں جی اب تو ایسی مسجد نماز نہیں پڑھیں گے آپ جو قبرستان میں ہو یا اس کے اس میں کیا نام ہے قبر ہو تو نماز نہ مت پڑھیے اس مسجد میں ٹھیک ہے وہ تو مسئلہ پھر دوسرا آ وہاں مسئلہ مبتدے کا مسئلہ نہیں ہے نہیں مسجد اگر آپ بنا لے جاتے ہیں گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے یہ ابھی آئے گا ابھی آئے گا جو بنتا جماعت میں جاتا وہ بتی ہے سمجھے کہ نہیں آپ جماعت میں جائیے اگر آپ اپنی مسجد ہمارے یہاں کے حالات میں ایسا ممکن ہے کہ آپ سے مسجد بنا لیں کسی کسی شہر میں یا گاؤں میں تو عام طور بنا سکتے ہیں مسجد آپ آرام سے اگر آپ مسجد بنا لیں تب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب تک مسجد آپ کی نہیں ہے اس وقت تک آپ انہیں کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان کے پیچھے اور وہ بھی کس بندے کے پیچھے جو عام بندہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے وہاں نماز صحیح ہے اور اگر آپ کے محلے میں ایسا امام ہے جو امام متدح ہے اور وہ اسی طرح کا تو اس کے پیچھے بھی نماز آپ پڑھیں گے لیکن آپ دہرائیں گے ٹھیک ہے چلو اس کے آگے پڑھتے ہیں ول ایمان کرنا ہوا مشاہد اب ابھی آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اس میں یہ کچھ مسئلے ایسے ہیں جن پہ ٹھہرنا بند باقی مسئلے بعد جلدی جلدی گزریں گے انشاءاللہ نہیں اب نہیں مشاہد سوال چڑھیں گے تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا معذرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدکون ہیں یہ ایمان رکھنا چاہیے ایک بندے کو اور فریند القبر جب تم قبر نبوی کے پاس آؤ سب تسلیم و حلما واجب البحدہ رسوم اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دونوں پر بھی سلام کرنا واجب ہے اللہ کے نبی وسلم کے بعد تو بہرحال شیخ روی نے بھی اس بات کو چھڑا ہے کہ فرماتے کے کہ یہ واجب کرنا صحیح نہیں ہے سلام واجب کرنا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھی اللہ کے نبی کی قبر پہ جانا بھی واجب نہیں ہے تو بکر عمر کی قبر پہ جا کے سلام کرتا واضح کیسے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں اعتراض کیا مصنف پہ آپ کہہ سکتے ہیں کل تو ہم کر رہے تھے کہ آپ مت لیجیے تو یہ اعتراض اس لیے کیا گیا ہے کہ ایما ایما اور فکہ نے اس مسئلے میں اس کو واضح ہی قرار دیا ہے تو شیخ بربہاری جیسے علماء اور ان سے پہلے کے علماء نے جب واجب قرار نہیں دیا ہے تو ان کے ہی پہلے کے علما سے ہم اجتر پکڑ رہے ہیں ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں باسن بھائی یہ بات ہے تو ہم جو اعتراض اس یہی مسئلہ ہر جگہ ہم اگر کسی مسئلے میں ابو علیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ نہیں مانتے تو ہم تھوڑے احتراج کرتے ہیں امام ابو تھا کے معاصرین علماء ان کے پہلے کے علماء اور فقہ اور ان کے بعد کے وہ فقہ جن پہ امت متفق ہے جن کے علم کا جن کی فہم پر انہیں علماء کے اقوال ہی جب ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ان فلا علماء کے قول کی روشنی میں یہ قول صحیح نہیں ہے پھر ہم دلیل کے ساتھ بھی غور کرتے ہیں کہ یہ دلیل ان کے ساتھ میں ہے بیٹھے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر پہ سلام کرنا واجب نہیں ہے نہ ہی اللہ کے نسلم کی قبر پہ جانا واجب ہے بلکہ شیخ نے نقل کیا ہے کہ یہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہی عادت تھی یہ ان کا ہی فیڈل تھا کہ وہ قبر پہ جایا کرتے تھے وہ بھی کب جب اس سفر میں جاتے ہیں سفر پہ واپس آتے تھے لیکن بقیہ صاحب اکرام کا یہ طریقہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو لیکن شیخ نے اب ان کے لیے ایک عزم کر سکتے ہیں مثلا اعتراض کرنے کے باوجود عزم تلاش کریں گے وہ یہ کہ شیخ بر نے جو واجب قرار دیا وہ اس لیے کہ رواقز نے شیعہ وغیرہ ان چیزوں کو ان پر سلام نہیں کرتے تھے جب کیونکہ وہ اس زمانے میں شیعہ جب آتے تو صرف اللہ کے سلام کرنے کے جاتے تھے تو ان پر سلام نہیں کرتے تھے بلکہ بعض لوگ ہو سکتا ہے ایسے بھی رہے ہو جنہوں نے انکار نہیں لوگ اس میں دفن کوئی بھی دفع نہیں ہے وہ اپنی اس کو چھپانے کے لیے کہ ہم پر سلام جو کرتے ہیں تو کوئی اور ہے ہی نہیں یہاں پہ کس پہ کریں تو اسی لیے شیخ بر بہاری نے کہا کہ اس بات کا ایمان رکھو کہ ابو بکرو احمد اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ابو اللہ رضما پر بھی سلام کرنا واجب ہے یہ واجب اس لیے قرار دیا کیونکہ رافضہ آپ ان دونوں کو چھوڑ دیتے تھے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم آپ کے لیے روز تلاش کر سکتے ہیں ورنہ اصل مسئلہ میں سلام کرنا واجب نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے حسن میں فرماتے ہیں بلا شبہ امر بالوف کو نہیں من اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا واجب ہے مسلمان کا فرض ہے من سوائے وہاں پر جہاں تمہیں اگر سلطان کو آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں کسی بڑے ذمے دار کو آپ امر بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہے اور اس میں آپ کو اس کی تلوار کا خوف ہو ڈنڈے کا خوف ہو آپ دیکھیں دونوں چیزیں آ گئی اس کے ڈنڈے کا خوف یعنی وہ پٹائی لگائے گا ڈنڈے سے سزا کوڑے مارے گا یہ آسا میں شمار ہو گیا یا قتل کر دے گا یہ سیف ہو گیا تو یا اگر آپ کو اپنی جان کا خوف ہو امر بل معروف و منکر کرتے وقت کرنے کی وجہ سے یا آپ کو پٹائی کا اور سزا کا اور سجن کا اور جیل کا خوف ہو تو ایسی صورت میں آپ کے لیے امر بل معروف و منکر کرنا اس وقت واجب نہیں ہوگا مستحب ہوگا اگر آپ کرتے ہیں تو اور ایسی اس میں آ جاتے تو ٹھیک ہے بھائی آپ آپ نے اس کو اپنے لیے کیا اور اس میں عظیمت ہے بنا لیے لیکن آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے زبان سے کرنے کے بجائے دل سے ہی براب جان لیں یہی وہی بات ابھی جو بھائی نے سوال کیا کہ اگر فطرے کا خوف ہو کہیں پر بعض بعض زلیدی مسجدوں میں چلے جائیے تو آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لے وہ کہ ذخائد کر رہا تو وہ وہی پٹائی کر دیتے ہیں سمجھے کہ نہیں یہ نہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ ان قائم کریں تو ایسے حالات میں اگر کہیں پر شدت کے حالات ہوں جہاں گھسنا ہی جرم ہو تو وہاں آپ مت گھسے جا کر کے وہاں اپنے آپ کو بچائیے اور جو ہے کسی اور شکل میں اگر وہاں سے ہو سکتی تو اشتہار کیجئے اس کو اِلَّا مَنْ <وَعَشًا> پھر شہر نے کہا کے کہ وقت تسلیم والا عباد اللہ عجمعین اور اللہ کے تمام بندوں پر سلام کرنا واجب ہے اللہ کے تمام بندوں پر سلام کرنا واجب سلام کے سلسلے میں بھی, بھی فقاط کا اخلاق ہے کیا سلام کرنا اقتدام واجب ہے کہ مستحب ہے ٹھیک تو اس میں جمہور, جمہور علماء اس کے استحباب کے قائل ہیں بات آ رہی کی نہیں آ رہی ہے جمہور علماء زیادہ تر علماء سلام ابتدائی طور پہ سلام کرنا کسی بندے کو السلام علیکم کہنا یہ سنت مقدہ کے قائل ہیں مستحب کے قائل ہیں لیکن بعض علماء جن میں احناف ہیں اور بعض حنابلہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ احناز کا ایک اصول ہے کہ وہ رموم سے دلیل پکڑتے ہیں عموم ان کے یہاں اچت ہیں اب حدیث میں آیا کہ امر کا سیگا آیا تو امر کا سیگا جو ہے وجوب پر تلاش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے سلام کرنا واجب ہے یہ کے یہاں ہے اور باز حاملہ اور شیخ برباہی بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں ہے لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے سارے علماء امت کا کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے اگر آپ کو کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا فرض ہے لیکن ابتدائی طور پہ کسی کو سلام کرنا جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے انہی میں سے شیخ بھی ہیں اس کے بعد فرمایا دیکھیں آپ اس مسئلے کو پڑھیں جو جمع اور نماز بعض جماعت مسجد میں ادا کرنا بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے تو وہ جیتا ہے اور ادھر یہ ہے کہ آدمی مسجد تک پہنچنے کی طاقت نہ ہو یا غالم بادشاہ کا خوف سے مسجد جانے سے معنی ہو اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے لیے ادھر نہیں بن سکتی جی اب آپ دیکھیں فرمایا جو شخص جمعہ اور بارہ مال نماز پڑھنا کیونکہ جمعے میں بھی جماعت ہوتی ہے اور جو ہے ویسے بھی نماز میں جماعت ہوتی ہے جمعہ اور جماعت چھوڑ دے جو بندہ مسجد میں نہ جائے بغیر ازر کے فہو متدر تو وہ بدک ہی ہے یعنی بذات خود جماعت چھوڑنا بدک ہے ٹھیک ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے مولے میں بریلی رہتے لہٰذا ہم گھر میں پڑھیں گے نہیں آپ کو با جماعت مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے آپ کو مسجد میں جانا ہے چاہے وہ کی مسجد ہی کیوں نہ ہو اب وہ تفصیل آپ جان چکے اگر وہ بندہ عام ہے جسے آپ نہیں جانتے اور اتنا جانتے مختصر طور پہ جو بریلوی ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ اس کے آپ کو پتا نہیں ہے بالخصوص کس بندے کے لیکن اگر وہ امام بدت ہو یا پتا ہو آپ کو کہ یہ بدتی ہے بہت بڑا سخت قسم کا اور یہ اہل سننا کا دشمن ہے اس کے باوجود بھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے لیکن وہاں آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد دوہرا لیں اس میں تہتر طریقہ علماء نے یہ بتلایا ہے کہ آپ دہرائیں نہیں کیونکہ دہرانے کے بعد آپ کے متعلق کبھی شبہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی شی پڑی دیکھ کے پڑھائی شروع کر دیں لوگ ہے نہیں تو دہرائیں نہ بلکہ ان کے ساتھ میں آپ اپنی انفرادی نیت کر لیں تو ظاہری تو کہ آپ جماعت میں ہوں گے لیکن نیت انفرادی ہوگی یہ بھی بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے لیکن شہر پر کا فتویٰ یہ ہے اور, اور, اور جو میں نے نقل کیا خلق کا उनका फतवा यह है कि जो है आप पढ़ ले लेकिन घर में जाके दोहरा रहे ठीक है जमात पढ़ रहे ना मस्जिद में जमात से घर में जाके दोबित भी है आपको मालूम होगा के पास कुछ लोग आए साबिगुनाने और कुछ लोग इस तरह पहुंचे उन्होंने देखा कि असम के वक्त का टाइम था तो उन्होंने देखा अनस नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्होंने पूछा है ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہوا آپ کو ان نماز پڑھ رہے ہیں یعنی آزاد نہیں ہوئی بنو میا کا زمانہ تھا تو بنو میا کے زمانے میں اتما بہت زیادہ تاخیر کر رہے تو یہ ہے اللہ کے ربی وسلم نے اس بات کا کی پیشی گوئی کی تھی کہ کچھ امام ایسے آئیں گے جو نماز پہ تفریح کریں گے اور اس کے وقت میں مواخر کر کے پڑھا کریں گے تو بنو میا کے زمانے میں جب ایسا تو حرطنظ نے کہا کہ میں صاحبہ نے, نے پڑھ لینا اپنی اصل کہ, کا وقت ہو چکا ہے اس لیے گھر میں پڑھ رہا ہوں اپنی نماز اور جب آزان ہوگی تو میں اس کے مسجد میں داموں میں دکھا پڑھوں گا تو یہ اس سے دلیل لی جاتی ہے اس بات کی نماز کی ارادہ کرنے کی کہ جس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی شرائن اس کے پیچھے آپ جماعت پڑھنے کیونکہ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو گناہ بھی ہوگا جماعت چھوڑنے کا دوسری طرف آپ جو ہے متہم تہب ہوں گے اس بات سے کہ آپ کے دل میں درست ہے کینا ہے یا آپ کے دل میں کوئی کوئی کوئی کیا نام ہے آپ پلاننگ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف یا امام کے خلاف اس طرح سے اور پھر ویسے بھی اہل سننا نے ایسے لوگوں کو بدتی شمار کیا ہے عمومی طور پر تاریخ اسلام کے اندر یہ جماعت چھوڑنا اہل بدت کی علامت تھی اہل بدت ہی جماعت چھوڑا کرتے تھے اہل سنہ نے کبھی بھی جماعت نہیں چھوڑی ٹھیک ہے تو اس لیے ان وجوہات کی بنا پہ آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا ہے لیکن اگر وہ بندہ ایسا ہو جس کے پیچھے جماعت نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی تو آپ گھر آئیے گھر آنے کے بعد دہرا لیجیے گھر میں یہ اس طریقے سے سہارا کی سنت پیمال ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی باقی رہے گی بچ جائے گی فرمایا کہ بغیر عذر کے جماعت چھوڑنے والا جمعہ چھوڑنے والا بندہ بتا ہے اور عزر کیا ہے پتہ نہیں انہوں نے مرض کا ترجمہ کیا کہ نہیں کہ یہ ہے کہ آدمی میں مسجد تک پہنچنے کی طاقت نہ ہو انہوں نے مرض کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اصل یہ کہ انسان کے اندر مریض ہے بندہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتا تو یہ ترجمہ میں نے کہا اردو میں ترجمہ کرنے میں تھوڑا مسئلہ آ ہے اب اس میں ترجمہ کیا اس کا مطلب کہ طاقت نہ ہو بسا اوقات مریض نہیں ہے لیکن طاقت نہیں ہے لیکن امام بہاری یہ نہیں کہنا چاہ رہے امام بہار یہ فرما رہے ہیں کہ بندہ مریض ہو اور مرض کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکتا ہو ٹھیک اچھا حالانکہ اس شرعی طور پہ صرف مرض ہی نہیں ہے لیکن شیخ پرباہاری کی بات مرض کی بات شیخ ربی نے اس میں اور بھی ز گنائے ہیں اور بھی ر ہوتے ہیں جن جن حضروں کی بنا پر آپ اگر کہنا میں مسجد میں نہیں جاتے ہیں تو اس میں کوئی حراج نہیں ہے ہاں بارش ہو یا اور بھی کچھ مند چیزیں ہیں شدت مرض ہے یا اسی طریقے سے جو ہے کوئی زر لاحق ہو رہا ہو کسی انسان کو کسی وجہ سے کوئی خوف ہو سلطان کا خوف کو شہر نے بھی نقل کیا ہے ایک جی ہاں کرفیو لگاؤ اس طرح کچھ اس طرح ہی کہ بارش ہو مثلا بارش بھی ہو رہی ہو تو بارش اگر ہو رہی ہے اور اقتباس سے اذان ہوئی اس وقت بارش نہیں ہوئی تھی لیکن آپ جب نکلنے لگے تو بارش ہو گئی تو بہت سے لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں نماز لیکن آپ نہیں پہنچ پا رہے اس طرح کے عذر شرحان مقبول ہیں لیکن پرانے دن کہ بغیر عذر شرعی کے بغیر عذر شرعی کے جو بندہ جماعت کو یا جمعہ کو چھوڑے گا وہ پدا کی ہے وہاں سواداری کا فلاح ازرا رہو اور بغیر عذر کہ اس کی طرح کوئی اور عذر نہیں ہے تو کر کے جو بھی اگر کوئی انسان عذر شاعری کے بغیر جماعت چھوڑے گا تو یہ ایک طرف گنہگار بھی ہوگا دوسرا بدا کی بھی شمار ہوگا پھر آپ نے فرمایا کہ بمن صلی خلف حلقہ امام کہ جس بندے نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی مگر امام کی ابتدا نہیں کی فرم یا امام کی ابتدا نہیں کی جیسے امام ہے کہ امام کہ بنایا گیا ہے تاکہ اس کی افتدا کی جائے جب کھڑا ہو تو کھڑے ہو جب رکوب ہے تو رکو کرو لیکن ایک بندہ اپنی مرضی سے جو ہے امام کے خلاص کر رہا ہے جب وہ رکو میں جاتے ہیں تو اس وقت کھڑا جیسے روکو سے اٹھ جاتے ہیں اس کے بعد بھی رک میں جاتا ہے اس طرح سے آگے پیچھے کرتا ہے اپنی مرضی سے تو اس کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے امام کی افتدا کرنا انسان پر واجب ہے جی بالکل تو وہ تو ان لوگوں کا وہ معاملہ ہی وہی ہے کہ جو ہے جان بوجھ کے مخالفت کرتے ہیں نا یہ لوگ وہ بالمعروف بل معروف وہ ابھی بھی چھ کہا کہ امر بالمعروف معروف وہ نہیں انم کر واجب ہے سوائے اس ہفتے کے بعد وہ تلوار کا یا ڈنڈے کا خوف لیکن امر بل معروف کیسے ہوگا کہا کہ بل یلے بلا سیفل امر بل معروف کبھی تو ہاتھ سے ہوگا یعنی حکومت سے اور قوت سے کہاں ہوگا خاص کر کہ ہر انسان اپنے گھر میں جن لوگوں کا وہ ذمہ دار و قیم ہیں اپنی بیوی اور بچوں کا تو ان پر آپ امر بھی معروف کریں گے تو اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں بلا شبہ آپ کے لے جائیں گے اور کہیں پر گھر کے باہر اس وقت جب آپ اگر سرکاری طور پہ آپ کو قوت ملی ہوئی ہے اور آپ کو کوئی اختیار ملا ہوا ہے کوئی عہدے پر آپ ہیں جہاں آپ کے پاس پاور ہے وہاں آپ سختی سے متعارف کر سکتے ہیں جیسے حیا والوں کو پاور ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں حکومت یا آپ ویسے ہی ایک سماج اور معاشرے کی مؤثر شخصیت ہیں اور آپ کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کسی کسی بندے پہ سختی کر دیں شہر میں نقل کیا یہاں پہ کہ اگر کوئی شراب شراب کی یا خمر کی دکان ہو اور آپ ایک بڑے عالم اور مؤثر شخص ہوں اور آپ جا کر کے اس کی دکان کو توڑ بھی دیں اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میں ایسا کر دوں گا تو کوئی اس سے فساد لازم نہیں آئے گا تو اس وقت کر سکتے ہیں लेकिन इस्लाई करो हर बंदे की जायज नहीं लगा के लोग जो है ऐसी इस से किसी बंदे की वो तोड़े और तोड़ फोड़ करें उसी कैसी दुकान हो तो उसको निकाल के फेंगे वीडियो टीवी सब तोड़ताड़ के फेंगे ये सब ज़... हर बंदे की नहीं है मौसिर इंसान अगर वो तो कर सकता है लेकिन इसमें और तब वो भी तब जब फितना फसाद ना हो समझेगी वाला ये काम हुकूमत का है और करेगी और नहीं कर रही हुकूमत तो आए सिर्फ जो है यज्ञ से नहीं कर सकते आबाबादे इंसान में शरीद इसी ने ये बनाकर रखे कि कभी कभी यद से आप नहीं कर सकते हाथ से आप नहीं बिठा सकते मुंकर को तो आप फिर हाथ से छोड़ करके जुबान पर आ जाइए से कहीं कहीं आप जुबान से भी नहीं कह सकते यही आप कह लीजिए आप किसी मशीन में गए वो लोग जो है उन लोगों को आप नसीहत भी नहीं कर पा रहे जुबान से आप डर तो बार में कुछ भी लग जाएंगे तो वहां आप बिल्ड बुरा जा रहे हैं ऐसे लोगों भाई ये امر بالمعروف اور نہیں ہے بال صرف اخلاقیات میں ہی نہیں ہے سلوکیات میں کہ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے شراب پی رہا ہے یا کیسے کوئی بیچ رہا ہے فلموں کی یا گندی گندی چیزوں کے مطلب اس طرح کے وہ اشارہ کر رہا ہے تو آپ اس کو توڑ پھوڑ کریں ہاتھ سے یا زبان سے ہے یہ تمام مسائل میں ہے جو لوگ شرکیات کرتے ہیں بدڑیات کرتے ہیں جو لوگ سنت کے خلاف سماج کرتے ہیں یہ بھی منکر ہی تو ہے اب اس منکر کو مٹانا جہاں پر آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے اگر پاور ہے آپ کے پاس تو آپ جو ہے ان کو بس سے بٹائیں گے خاص کر ان چیزوں میں جہاں پہ کیا نام ہے شرکیات کے بنائے ہوں گے تو آپ ان کی مسجد ہی ختم توڑ دیں گے اور اس میں قبریں ہوں گی تو سمجھ لیں کہ نہیں یہ پاور کا استعمال ہوگا یل کا استعمال ہو گیا لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور صرف بدتی لوگ ہیں تو آپ وہاں زبان سے کریں گے وہاں پاور کی ضرورت نہیں ہے زبان سے کریں گے کبھی کبھی آپ زبان بھی نہیں استعمال کر سکیں گے تو سمجھائی تو یہ ہے پھر آپ نے کہا بلا آخر میں لفظ بڑھایا, بلا کیوں بڑھایا کیونکہ ان کے زمانے میں اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ عام طور پہ امر بالمعروف معروف اور نئی نملکر کا لفظ خوارج استعمال کرتے تھے اور وہ امر بالمعروف کے یا نئی نمکر کے بہانے سیف کا استعمال کرتے تھے جب بھی خوارج نے سیف نکالی اور خروج کیا اور بغاوت کی امام وقت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور قتل کرنا شروع کیا لوگوں کو تو انہوں نے اس میں ہجر کیا پکڑی یہ امر بالمعروف ہے اور نئی منکر ہے سمجھے کہ نہیں لہذا آغاز امر میں معروف بنے مطلب سیف سے کبھی نہیں ہوتا ہر اس میں سیف الگ نہیں آیا یڑ سے ہوگا یا لسان سے یا پلگ سے سیف نہیں ہوگا اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس کا تعلق اسی نماز والے مسئلے سے ہے اور معاملات کرنے والے مسئلے سے ایک فرمایا کہ پڑھیں تو رہے اس مسئلے کو ایک سو انتیس نمبر مسئلہ ہے مسلمانوں میں بیدار وہ ہے جس سے کسی طرح کا مشہور کام نہ ظاہر کیا مطلب وہ بیدار وہ ہے کون بیدار کا مطلب بیدا کا ہے ہاں بیدار مطلب کیا بیدار تو جو سا ستھرا اخلاق اچھا ہو اہل سننا ہو نہ کرتا ہو تو وہ تو انہوں نے کہی نا جب تک اس سے مشکوک ظاہر نہ ہو تو اس کو بیداخ جو کہا گیا تو بیداخ کا مطلب کیا ہوگا جرم اخلاق مجرم نہیں ہو میں کہ وہی میں کہہ رہا تھا میں نے کل بھی کہا تھا کہ اردو میں جب ترجمہ کیا گیا تو اس میں لفظ بڑا مشتبہ ہو گیا بیداو کا میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک سے میں واضح نہیں ہو سکتا کیونکہ بیداو کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتا لیکن عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو لفظ, اس, ایک لفظ باہلے, ترم ہے آپ لوگ لکھ لیجیے مستور مستور الحال چھپا ہوا ہال مستور کے مانے سطر ستار اور ستارا اور حجاب ستر کو, اور ستر ستر تو, تو, کو، تو, تو مستور کو بندہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے بیدار پران نہیں ہے اس اردو میں بیدار کا لفظ یہ مستور قتل میں نہیں ہے مستور سے مراد کیا ہے وہ بس ایک عام بندہ جسے ہم نہیں جانتے مسلمان ہے بس وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ مستور ہے یعنی مسلمان ہے जा? بات یہ اس پہ نہیں اب جروادی کے میں بھی مطلب جرے والا مسئلہ ہے مسئلہ اصل یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی سنے آپ جس بندے سے آپ کی ملاقات ہوئی مسلمان ہے اس کے اس کے وہ مطلب اسلامی شہائر اس کے سامنے ہیں سلام دعا کر رہا ہے تو وہ ایک مسلمان ہے اور اصل ابتدائی طور پہ وہ صحیح مسلمان مانا جائے گا آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ارے نہیں, نہیں پہلے نمبر اس کو پتا لگاؤ کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے بات ہو جائی کسی بھی مسلمان کے عقیدے کے پیچھے پڑنا یہ سننے کا اصول نہیں پہلے سننا اس کو مستور الحال کہتے ہیں اور یہی بات وہاں آئی ہے جب ابھی مسئلہ گزرا جامعہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ایک مسجد ہمیں معلوم ہے جامعہ کی لیکن امام مستور الحال ہے ہمارے نظر میں تو ہم اسے نہیں جانتے کہ اس کا عقیدہ ہے کیا اس بندے کا یہ اس جماعت سے ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہ بھی انہیں کی طرح عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں یہ تفصیل ہمیں پتہ نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے مستور ہے میں نے استعمال کیا تھا اس وقت مستور الحال جس کی حالت چھپی ہوئی ہو بات ہمیں آئی اس کو بیداد نہیں کہیں گے ہم اس کو مستور لکھ لیجئے مستور الحال چھپے ہوئے حالت والا جس کی کیفیت ابھی معلوم نہیں ہے لیکن جس دن معلوم ہو جاتی ہے یہ عقائد کفری کا حامل ہے یا ہمالے کفری کرتا ہے تو ہم اس کو فوراً نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کو پہلے سمجھائیں گے ہوچر قائم کریں گے اور اس کے باوجود بھی جب وہ اسرار کرے گا اور ڈٹا رہے گا اور اپنے موقف کو ایسے نہیں چھوڑے گا اس کو تب جا کر کے ہم اس کو اس کے پیچھے چھوڑیں گے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے یا وہاں سے اس جگہ کو بھی چھوڑ حالات کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ مستور الحال بندہ ایک مسلمان ہے اور وہ ابتدا اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ ہی کیا جائے گا سارے مسائل میں وہ مسلمان شمار ہوا ٹھیک تو مستور کسے کہیں گے مرلم یا بھر مل وہ بندہ مزدور ہے ایسے نہیں کہ دور سے سے دکھا کوئی مزدور ہے بلکہ ہمارے سامنے بھی رہتا ہے اٹھنا بیٹھنا کرتے لیکن اس سے کوئی شک بھا ہمیں ظاہر نہیں ہوتا تو وہ مزدور رشال کیا گا اور ایسا بندہ مسلمان شمار ہوگا اور ابتدائی طور پر اس کے ساتھ سارے معاملات مسلمانوں والے کئے جائیں گے جب اس کے معاملات ظاہر ہونے لگیں گے تب اس سب وہ والے معاملے کئے جائیں گے ٹھیک ہے تفاصر تو بہت دین ہمارے پاس وقت بڑا کم رہ گیا ہے اور انشاءاللہ ان کو ختم بھی کرنا ہے کتاب کو شاید کہنے جی ماشاء اللہ تو یہ ترجمے کا زبان کا مسئلہ ہے بیداخ ترجمہ صحیح نہیں ہے مستور کا علاقہ ترجمہ جی بڑی ہر وہ علم جسے لوگ ان میں باتیں ہیں جو کتاب و سنت میں نہ پایا جاتا ہو وہ بدت اور گناہی ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس پر عمل کرے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دے یہ والی والا مقدہ یا یہ والا مسئلہ جو ہے شیخ نے خاص طور سے صوفیہ اور باطنیہ صوفیہ رافذہ باطنیہ نسیریا دروز وغیرہ جو باطنی درخواست تھا اسماحلیا وغیرہ تو یہ باطنیہ اور صوفیہ پر رد کرنے کے لیے تو ہر ٹائم پر گھڑ گیا ہو بس اسی مسئلے کی صدر کر دوں دو تین منٹ میں ہر دو علم اس بات کو جان لیں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے بس اس کو میں غذا ہلکی سی کر دوں ہر دو علم جس کا دعوی بدلے کریں اور کہیں کہ یہ علم ہے اندرونی اور یہ سینہ بسینے آتا اور یہ में سنت میں نہ پایا جاتا ہو یعنی علم کیا علم باسم اداروں پایا جاتا ہے لیکن شیٹل کریں کہ وہ کتاب سنت پایا نہ پایا جاتا ہو بعض ایسے معانی بعض ایسی تفسیریں کسی بھی نسل کی کسی بھی مسئلے کی بعض ایسی تفسیر ایسی ہو سکتی ہے جو ظاہر پر پہ سمجھ میں آتی ہوں اندرونی طور پر سمجھ میں آتی ہوں وہ ان کو ہم بادری معنی کہہ دیں بادری طور اندرونی چھپا ہوا معنی کہہ دیں اور اس کی دلیے کتابوں سے دل موجود ہے کہیں سے کوئی نص ایسا ہو جو جس سے پتا چلے کہ یہ لفظ اس کا مانا دیکھو ظاہر میں سن نہیں آ رہا لیکن اندرون میں اس کا معنی ایسا ہے اسی لیے شیخ نے کہا کہ وہ کتاب و سنت میں نہ ہو ورنہ باطنی علم اصل کتاب و سنت میں نہیں ہے کتاب و سنت کا علم ظاہری ہے بالکل کھلا ہوا لیکن کچھ الفاظ ایسے ہو سکتے جس کا معنی جس کو مشتبہ کہا جاتا ہے متشابہ الفاظ کا میننگ کوئی نہیں جانتا اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ورا سکون پھر تو اس پہ بھی اختلاف ہے کہ ورا سکون بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے تو اگر راسکین جانتے ہیں تو عام بندہ نہیں جانتا کا علم تو اس متشاب الفاظ کا متشاب آیات و مصوص کا میننگ اب بسا اوقات بندہ نہیں جان پاتا اور ان کا میننگ اتنا تاریخ اور تقریب اور باطن میں چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ہاں اگر نکال کے لائیں تو ظاہر طور پہ کی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے اس کے لیے کتاب و سنت کے قواعد اور دوسرے نصوص دلیل ہوتے ہیں تو اسی لیے کہا شیخ نے کہ ہر وہ باتمی علم جس کا لوگ دعویٰ کریں اور کتاب و سنت میں نہ ہو وہ باطل ہے گمراہی ہے لائم بگی نے لائم بگی براد یہاں پہ لایا جو ہے جیسے اللہ نے فرمایا تو عرب لا بگی کا میننگ عربی زبان میں کے جو اس طرح ہوتا کہ نامناسب کے لیے بھی استعمال ہوتا, بھی ہوتا ہے یہ مطلب نہیں کہ مناسب नहीं کہ کوئی بندہ اس پہ عمل کرے بلکہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ उस پر عمل کرے تو کسی بندے کے لیے باصری علم کو اپنانا اس پر عمل کرنا ایسا باصری علم جس کی کوئی طویل نہیں کتاب اس سنت میں اس کو اپنانا جائز نہیں ہے نہ اس پہ عمل کرنا جائز ہے غلط یا ہے اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دینا جائز ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ساخر بدعت اور گمراہی اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی اور پترسی بچا کے رکھیں اور سنت اور تمید پر قائم و دائم رکھیں اللہ تعالیٰ ہم جو علم سیکھیں وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو فائدے مند ہو ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو عمت کو فائدہ ہو اللہ تعالیٰ قلعہ فرمائے کا علم بتا دیں